اَن تُم بَرِئُونَ مما أَعْمَلُ وَأَنَ بَرِئُم مِمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظيم ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر اکتالی سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کذبو کا اے میرے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقل لی عملی بلکم عمل تو آپ فرما دیجیے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اللہ کے ہر نبی کو جھٹلایا گیا جھٹلانے والے بھی تھے اور تصدیق کرنے والے بھی تھے دوسرے انبیاء کی طرح ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کسی نے تصدیق کی اور کسی نے جھٹلایا جھٹلانے والے کہتے تھے انما انبشر جھٹلانے والے کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو ما انت الا بشرم مثلنا تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو اور انسان نبی نہیں ہو سکتا تو یہ تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا اور اگر بالفرض انسان نبی بن بھی جائے تو ایسا انسان نبی بننا چاہیے جو مالی اعتبار سے خوشحال ہو اپنی قوم اور اپنے قبیلے کا سردار ہو تو کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو غریب انسان ہو بکریاں چراتے رہے اجرت پر اور آج بھی مالی اعتبار سے خوشحالی تمہارے پاس نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ مکہ اور تائس کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ نے چھوڑ دیا اور تمہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر یہ جھٹلائیں تو آپ ان کو بتا دیں میرے لیے میرا عمل ہے تمہارے لیے تمہارا عمل میرا عمل کیا ہے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا اور وہ میں نے پہنچا دیا تمہارا عمل کیا ہے مان لینا تصدیق کرنا اگر تصدیق نہیں کرتے تم جھٹلاتے ہو تو یہ عمل بھی تمہارا ہے ام تم بری اونما میں بری ہوں تم بری ہو میرے امال سے اور میں بری ہوں تمہارے امال سے میرے عمل کی وجہ سے تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا اور تمہارے امال کی وجہ سے میرا مواخذہ نہیں ہوگا سرہود میں بھی یہ فرمایا ام یق نفترا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کلام خود گھڑ لیا الفطر آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر میں نے یہ قرآن گھڑا ہے فعلیہ اجرامی تو میرا جرم میرے اوپر ہے وہ ارب اری اما اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں قیامت کے دن ہر کسی کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے تمہیں اپنے امال کا حساب اور مجھے اپنے امال کا حساب باپ بیٹے کے امال کا ذمہ دار نہیں بیٹا باپ کے امال کا ذمہ دار نہیں شوہر بیوی بی کا بیوی بی شوہر کی ذمہ دار نہیں اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی اپنی امت کے کفر کا شرک کا اور نافرمانی فرمانی کا ذمہ دار نہیں اور امت اپنے نبی کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے تو یہ ایک اصول ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا کہ ہر شخص کو وہ ملے گا جو اس کا اپنا عمل ہے دوسرے کے عمل کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا جیسے کہ پہلے پارے میں فرمایا نہ ہا ماں کا سبت بلا کم ماں کا سب تم یا جو لوگ گزر چکے دنیا سے جا چکے ان کے کام ان کے امال آئیں گے اور تمہارے کام تمہارے امال آئیں گے اور تم سے ان کے امال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تو کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے آگے فرمایا کہ مَنْ <إِلَئِك> اور ان میں سے بعض وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو ان میں سے بعض قرآن سنتے تھے ان میں منافق بھی ہوتے تھے ایسے منافق کے بظاہر لگتا کہ بڑی محبت ہے ان کو اللہ کے نبی سے اور بڑا عشق ہے ان کو قرآن سے تو بصاہر بڑے با ادب ہو کر آجز بن کر قرآن سنتے تھے منافقوں کی طرح بعض مشرق بھی قرآن سنتے تھے بعض اوقات تو ویسے سن لیتے اور بعض اوقات مزے کے لیے سنتے تھے حدیث حدیث میں ایسے واقعات بھی آئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کی نماز پڑھتے اور اس میں قرآن پڑھتے تو بعض مشرق ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے مزہ آتا ایک تو اللہ کی کتاب اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مزہ آتا ان کو قرآن سننے میں اور پھر جب ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تو ملامت کرتے ارے تم کیا کر رہے تھے چھپ کر وہ کہتا تم کیا کر رہے تھے چپ کر پھر ایک دوسرے کو کہتے دیکھو بھائی ایک طرف تو ہم محمد کو جھٹلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو مانتے نہیں اور پھر چھپ چھپ کر سنتے بھی ہیں تو آؤ معاہدہ کرتے ہیں آج کے بعد یہ حرکت دوبارہ نہیں کریں گے کہتا ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا لیکن دوسرے دن یہ سوچتا کہ وہ نہیں آیا ہوگا اس نے معاہدہ کیا تھا میں نہیں سنوں گا آج کے بعد جہاں تک میں اکیلا جا کر سن لیتا ہوں وہ سوچتا یہ نہیں آیا ہوگا میں اکیلا جا کر سن لیتا ہوں پھر ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ارے آج پھر آ گئے تم بھی آ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں تسمع لا یا کیا آپ بہرے کو قرآن سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتا ہو جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کریلا اور نیم چڑا ایک تو بہرا اور پھر عقل بھی نہیں ہے چلو بہرا ہوتا اشاروں کی زبان ہی سمجھ جاتا لیکن یہ تو بہرے بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں فرمایا کہ ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں حالانکہ وہ تو سنتے تھے اور اللہ کہتا ہے آپ نہیں سنا سکتے ابھی اگلی آت بھی سن لیں ممینک اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کی طرف آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں آف انتہ دل او کہ آپ اندوں کو ہدایت دے سکتے ہیں ولو کانو اگرچہ وہ بصیرتی نہ رکھتے ہوں دیکھ ہی نہ سکتے ہوں تو آپ ان کو ہدایت دے سکتے حالانکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ سنتے اور اللہ کہتے ہیں کیا کہ آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن آگے فرمایا کہ آپ انڈے کو دکھا سکتے ہیں انڈے کو ہدایت دے سکتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف دیکھنے اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ دل کے اندر ماننے کا جذبہ نہ ہو جس کے دل میں ماننے کا جذبہ نہیں نہ اسے سننے کا کوئی فائدہ اور نہ اسے دیکھنے کا کوئی فائدہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے درس میں شرکت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ بھائی جب بھی اللہ کا کوئی حکم اور اپنے آقا کا کوئی فرمان سنے اسی وقت دل میں نیت کرنے کہ میں تو اس پر عمل کروں گا اور اللہ سے مانگ بھی لے اگر ممکن نظر نہ آئے کہ میں تو عمل نہیں کر سکتا یہ تو بڑا مشکل ہوں کہ میں, میں کسی عمل کر سکوں گا لیکن نیت کر لے اور مانگ لے اللہ سے تو توفیق دینا اللہ کا کام ہے تو اللہ سے توفیق بھی مانگے اللہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے دے تو صرف سننے اور دیکھنے کا بھائیوں کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ دل کے اندر ماننے کا جذبہ نہ ہو اور جب تک دل کے اندر سچی طلب نہ ہو اور جس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اندھیروں میں بھی دکھا دیتے ہیں اور اللہ پاک صحراؤں میں بھی اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اور مشکل ماحول میں بھی اس کے لیے اپنے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں اور جس کے اندر طلب نہ ہو وہ مسجد اور مدرسے کے ماحول میں بھی رہے تو بھی اس کے لیے عمل کرنا آسان نہیں ہوگا یہ آج کے جو مستشرقین ہیں ان پر یہ آیت پوری طرح فٹ آتی ہے مستشرک کس کو کہتے ہیں وہ غیر مسلم جو اسلامی علوم پر ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں یہودیوں میں عیسائیوں میں ہندوؤں میں ایسے ذہین لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پر حدیث پر حضور کی سیرت پر اور فقہ پر اصول فقہ پر ایسی سٹڈی کی ہے اتنی تحقیق کی ہے کہ بہت سارے مسلمانوں نے بھی اتنی تحقیق نہیں کی ہوگی ہمارے ہاں حدیث کی چودہ کتابوں کی ایک فرسط ملتی ہے یعنی حدیث کی چودہ کتابوں کا ایک مجموعہ ملتا ہے حدیث کی چودہ کتابوں کا مجموعہ اور جس نے وہ مجموعہ مرتب کیا ہے بڑی محنت کی ہے وہ کہ حدیث کو تلاش کرنے کے لیے چودہ کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ بخاری کو الگ دیکھو مسلم کو الگ دیکھو ابود کو الگ دیکھو نسائی کو الگ دیکھو ابن ماجہ کو الگ دیکھو تحابی کو الگ دیکھو معطا کو الگ دیکھو اس مجموعے کو دیکھ لو تو آپ کو چودہ کتابوں کی حدیثیں مل جائیں اور اس مجموعے کا مرتب کرنے والا ایک انگریز غیر مسلم ہے اور بہت پہلے اس نے یہ مجموعہ مرتب کیا کم و بیش ہر مدرسے کے اندر وہ مجموعہ موجود ہے ہر بڑے مدرسے کے اندر اس لیے کی ضرورت پڑتی ہے حدیث تلاش کرنے کے لیے بڑی آسانی ہو گئی کیا آپ نے حدیث کا ایک لفظ دیکھا اور آپ نے اس کتاب میں حدیث کو تلاش کیا تو ایک کتاب سے پتا چل گیا کہ یہ حدیث کون کون سی کتاب میں آئی ہے تب کرنے والا اسے مرتب کرنے والا غیر مسلم ہے اتنی ریسرچ کی پتہ نہیں کتنے سال کتنے دن کتنی راتیں اس نے اس کام پر لگائی ہوں گی لیکن ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں کئی کتابیں ایسی ہیں جو مسلمانوں میں نایاب ہو چکی تھی وہ انگریزوں نے تلاش کی ہیں اللہ اکبر اللہ اپنے دین کی حقانیت اور دین کی صداقت بعض اوقات ان کافروں کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں. میں چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں اگرچہ اس مضمون سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرعون کے بارے میں فرمایا خلیومن اُنجی کا بھی بدنک جی تکون علی من خلفق آن خلفق آ غرق ہونے کے بعد ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے تم عبرت اور نشانی بن جاؤ یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں اب صورت یہ تھی کہ قرآن سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ فرعون کا بدن محفوظ ہے لیکن دنیا میں کہیں بھی فرعون کا بدن ملتا نہیں تھا موجود نہیں تھا تو مفسرین تعویل کرتے تھے کوئی کہتا کہ فرعون کے بدن کو اللہ پاک نے کچھ وقت کے لیے محفوظ رکھا تھا اور لوگوں نے دیکھ لیا عبرت اور نصیحت حاصل ہو گئی پھر ختم ہو گیا کوئی کہتا کہ بدن سے مراد اس کی زرہ ہے اس لیے کہ عربی زبان میں زرہ پر بھی بدن کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ زرہ مراد ہے لیکن اللہ کی شان تقریباً سو سو, سو, سو سال پہلے انگریزوں نے مصر کے جو احرام ہیں ان کو کھولا جب مصر کے احرام کو کھولا تو پتہ چلا کہ یہاں تو انسانی تاریخ کا پورا خزانہ موجود ہے اور مصریوں نے اپنے انداز میں اپنے طریقے کے مطابق وہاں اپنے بادشاہوں اور اپنے سرداروں کی لاشوں کو خاص طریقے سے محفوظ کیا ہوا ہے اور ہر ایک کے حالات بھی اس صندوق میں ہے جس صندوق میں کسی کی لاش ہے اب جب ان صندوقوں کو کھولا گیا اور کھولنے والے کافر انگریز غیر مسلم اور انہیں جب کھولا تو انہی صندوقوں کے اندر اس فرعون کی لاش بھی مل گئی جس فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم تیرے بدن کو آنے والوں کے لیے محفوظ کر دیں گے جو اس پر تاریخ لکھی ہوئی تھی اس سے پتہ چلا کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موس علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور اس کی پٹیوں پر کچھ نمک بھی آیا ہوا تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ شخص سمندر میں غرق ہو کر مرا ہوگا اور پھر سمندر کی نمکیات آہستہ آہستہ کچھ باہر بھی آ تو انہیں عرض کر رہا تھا کہ اتنی تحقیق کرتے ہیں آثار پر تحقیق اصحاب کہا پر تحقیق کی انہوں نے فرعون کی لاش پر تحقیق کی قرآن پر تحقیق حضور کی سیرت پر تحقیق حدیث پر تحقیق زندگیاں لگا دی اس میں لیکن ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی بلکہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جن نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا معاذ اللہ کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے کہ ہم اعتراض کر سکیں ایسی چیزیں ہمیں مل سکیں اس نیت سے اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں میں اس قرآن کے ذریعے سے بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں بعض قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو ہدایت مل جاتی ہے اور بعض قرآن میں زندگی لگا دیتے ہیں لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں لیکن آپ ان بہروں کو نہیں سنا سکتے ان میں سے بعض دیکھتے ہیں لیکن آپ ان اندوں کو دکھا نہیں سکتے ان اندوں کو آپ کیسے دکھا سکیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو حضرت ابو بکر صدیق بھی دیکھتے تھے اور ابو جہل بھی دیکھتا تھا ابوب اگر صدیق دیکھتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا اور ابو جہل دیکھتا تھا تو اس بدبخت کے کفر میں اضافہ ہوتا تھا آگے فرمائے بے شک اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا اللہ ظلم نہیں کرتا بلا الناس انفسهم یزریمون لیکن انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ایسے لوگوں کو اندھا کر دیتا جو حضور کو دیکھنے کے باوجود ایمان قبول نہیں کرتے تھے ان کو بہرا کر دیتا جو قرآن سننے کے باوجود قرآن کو مانتے نہیں تھے ان کی عقل سلب کر دیتا ان کو دیوانہ کر دیتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ان کی تکزیب اور ان کے کفر کے باوجود نہ ان سے قوت سماعت کو چھینا نہ بصارت کو چھینا نہ عقل کو چینا نہ زندگی کو چھینا نہ رزق کو چینا نہ زبان کو چھینا ساری صلاحیتیں رہنے دی تو اللہ فرماتے ہیں میں نہیں ظلم کرتا میں کسی کو دور نہیں رکھتا لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے اس زندگی میں آپ غور کریں تو آپ اللہ کے اس فرمان کی تصدیق پر مجبور ہو جائیں گے کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے انسان خود اپنے آپ کو تباہی سے دوچار کرتا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا میں یوم یق اور اس دن کو یاد کیجئے جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو انہیں محسوس ہوگا الم یل من اللہ کہ ہم دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہے تو ان میں سے بعض کو کہیں گے لبسنا یومن او باز یو ایک دن بلکہ کہیں گے لگتا ہے کہ دن کا بھی کچھ حصہ رہے فص علی کہیں گے کہ آپ ان سے پوچھ لیں جو باقی گنتی جانتے ہیں جنہوں نے حساب رکھا ہے ان سے پوچھ لو کہ واقعی ہم دنیا میں صرف ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں اور بعض کہیں گے کہ ہم تو صرف ایک گھڑی ٹھہرے یہ تو قیامت کے دن کہیں گے لیکن آج دنیا میں دیکھیں تو انسان اتنے لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی بھی یہاں سے جانا نہیں ہے ایک تو منصوبے پھر خواہشات اتنی کہ وہ خواہشات جو ہیں اس کو دنیا سے جانے کا تصور بھی نہیں آنے دیتی ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی فرمائی فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ دو چیزیں ایک ہے ہوا اور دوسری ہے طول عمل ایک خواہشات اور دوسری چیز لمبے منصوبے پروگرام اور امیدیں فرمایا کہ جس دل کے اندر خاشات کی اتباع پیدا ہو جائے وہ حق سے محروم ہو جاتا ہے اور جو لمبے لمبے منصوبے بنائے وہ آخرت کو بھول جاتا ہے اور فرمایا کہ میرے امتیوں یہ دیکھو یہ دنیا بہرحال جانے والی ہے جا رہی ہے آہستہ آہستہ جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے اور ہر ایک کے بیٹے ہیں کچھ بیٹے ہیں دنیا کے کچھ بیٹے ہیں آخرت کے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو آخرت کے بیٹے بننے کی کوشش کرو دنیا کے بیٹے نہ بنو کیونکہ آج تم دار العمل میں ہو یہاں عمل ہے حساب نہیں کل آخرت میں حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا تو ارے کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو یوں محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں دن کی ایک گھڑی رہے ہیں چند لمحے یا چند گھنٹے بس یا بینہم ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے ایک دوسرے کے تعلقات کو دوستوں کو رشتہ داروں کو پہچان لیں گے لیکن یہ پہچاننا ان کے کسی کام نہیں آئے گا قد خسر الذین قذبو بلقاء اللہ تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہیں اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا وما کانو محتدین اور وہ ہدایت پر نہیں تھے اور وہ رہراس پر نہیں تھے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بعض الَّذِينَ عِدُهُمْ اے میرے نبی اگر ہم آپ کو وہ عذاب آنکھوں سے دکھا دے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں او تو کا یا اس وقت جب آپ اپنی زندگی کی مدت پوری کر دیں سلینا مرجی ام تو ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے سم اللہ شہید ان علاما یارون پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ یہ ہی کرتے ہیں فرمایا دو صورتیں ایک صورت یہ کہ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں وہ ہم ان کو آپ کی زندگی ہی میں دکھا دیں جیسا کہ ہوا کہ اللہ نے بدر کے مقام پر ان کے بڑے بڑے سرداروں کو نیست و نابود کر دیا اور ان کا غرور اور تکبر خاک میں مل کر رہ گیا فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب ان کو دکھا دیں وہ سزا وہ ذلت ان کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی مدت پوری کر کے چلے جائیں تو پھر ہم ان کو عذاب دکھائیں پھر ان کو ذلیل کریں اور دونوں طرح سے ہوا اللہ نے اس عذاب کا کچھ حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشرقین پر نازل کر دیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اور کچھ حصہ حضور کے خلافہ کے زمانے خلافت میں اللہ نے ان پر نازل کیا شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ نے جو اپنے نبی سے وعدے کیے تھے وعدے اسلام کے غلبے کے اسلام کے پھیلاؤ کے کافروں کی مغلوبیت کے کافروں کی ذلت کے ان میں سے اکثر وعدے اللہ نے خلفائے راشدین کے دور میں پورے کیے ہیں چنانچہ کسرا اور کیسر ان کی گردنیں جو ٹوٹی ہیں اور یہ جو ذلیل اور مغلوب ہوئے ہیں تو یہ خلاف راشدین کے دور میں ہوئے ہیں تو اللہ نے کچھ وعدے تو حضور کی زندگی ہی میں ان کو دکھا دیے اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مر جی فرمایا کہ پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تو قیامت کے دن باقی وعدے پورے ہو جائیں گے سم اللہ شہید العلام فال ملک امت رسول اور ہر امت کے لیے رسول بھیجا گیا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بے شمار انبیاء آئے ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ہر امت کے لیے رسول یہاں بھی فرمایا دوسری جگہ فرمایا خلافی نظیر ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گسرا ہے بے شمار امبیا آئے ہم ان کی صحیح تعداد نہیں جانتے یہ جو آپ سنتے ہیں، ایک لاکھ چوبیس ہزار تو یہ بھی کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے حدیثیں تو ہیں اس بارے میں لیکن کوئی ٹھوس قطعی اور صحیح حدیث نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ انبیاء صرف ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ممکن ہے اس خطے میں بھی انبیاء آئے ہوں ہندوستان میں بھی انبیاء آئے ہوں سری لنکا میں بھی انبیاء آئے ہوں یہ کوئی بعید بات نہیں ہے چین میں بھی انبیاء آئے ہوں کیونکہ اللہ کہتا ہے بلکل امت الرسول ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا گیا جب ان کا رسول ان کے پاس آ گیا اور اللہ کے رسول نے دعوت کا حق ادا کر دیا اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا نیکی بھی بتا دی بدی بھی بتا دی حلال بھی بتا دیا حرام بھی بتا دیا اللہ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے وہ بھی کھول کر بتا دی اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی ان کو بتا دی پھر کسی نے مانا اور کسی نے انکار کیا تو اس کے بعد اللہ فرماتے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا ماننے والوں کو نواز دیا گیا انکار کرنے والوں کو تباہ کر دیا گیا وَهُمْ لَا یوزلم اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا اللہ ظلم نہیں کرتے انْ كُنْ كُنْ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں مانو گے اور کفر اور شرک پر اڑے رہو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تو کب آئے گا یہ اللہ کے نبیوں سے کہتے تھے کب اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا ان کن تم اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو یہ جو مطالبہ کرتے تھے مذاق کے طور پر اور تکبر کے طور پر ارے جو کرنا کر لو اللہ کے نبیوں کو چیلنج دیتے تھے جو کر سکتے ہو کر لو بعض اوقات اللہ سے دعا کرتے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کا ان کا ناظا ہجارتما ابھی اتنا بھی عذابن علی اللہ اگر یہ وعدے سچے ہیں جن سے تیرا نبی ہم کو ڈراتا ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لیا اللہ سے دعائیں کرتے اللہ ان کا نازا ہو الحق اللہ سے کہتے ہیں تو یہ جرت کی اور تکبر کی انتہا پھر اللہ کے نبیوں کا استہزاء مذاق ارے کب ہوگا یہ وعدہ کب آئے گا اللہ کا عذاب جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے لا نفسی درم ما شاء اللہ میں اپنے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں جب میں اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا تو تمہارے لیے اختیار کہاں رکھتا ہوں یہ بار بار اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے قرآن میں کہلوایا میرے حبیب آپ بتا دیجیے میں نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں بعض اوقات اللہ کے نبی سے موجزات کا مطالبہ کرتے تھے ہمیں موجزہ موجا دکھا دیجئے موجا مانگتے تو اس مطالبے کے جواب میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ میرے حبیب ان کو بتا دیجئے موجزات کا دکھانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے علاما شاہ اللہ مگر جو اللہ چاہے لکول امت اجل ہر امت کے لیے موت کا وقت مقرر ہے اس کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے ایک وقت متعین کیا ہے فنا کا وقت موت کا وقت خاتمے کا وقت اللہ نے متعین کیا ہے فرد کے لیے بھی وقت متعین ہے اور جماعتوں کے لیے بھی وقت متعین ہے یہاں کسی کے لیے بھی دوام نہیں ہے بقا نہیں ہے بلکہ ہر ایک یہاں پر عارضی ہے اس دنیا میں بے شمار امتیں آئی قوم آئی اور فنا ہو گئیں تو ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کیا اس جا جم جب ان کی موت کا وقت آ جائے فلا یسیر بلاقیمون تو نہ وہ ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ ایک گھڑی جلدی کر سکتے ہیں جس کی ہلاکت کا اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے اس سے ایک سیکنڈ نہ پہلے ہو سکتے ہیں اس کی ہلاکت نہ ایک سیکنڈ بعد میں ہو سکتی ہے کل ار تم انا او ازابیاتن اور فرما دیجیے تم مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب رات میں آ جائے یا دن میں آ جائے مجر تو کس بات کی یہ مجرم جلدی کرتے ہیں ارے تم کیا کر سکتے ہو اگر اللہ کا عذاب آ جائے دن میں آ جائے رات میں آ جائے تم بچاؤ کے لیے کیا کر سکتے ہو پچھلے دنوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے جو جاگ رہے تھے انہوں نے جھٹکے محسوس کیے اور میں نے جمعے کے دن پھر اس حوالے سے بیان بھی کیا تھا کہ سائنس دانوں نے یہ بتایا کہ یہ جو جھٹکے تھے یہ تقریباً اتنی ہی شدت کے تھے جتنی شدت کے جھٹکے دو ہزار پانچ میں بالائی علاقوں میں وہ آئے تھے شمالی علاقوں میں جو جھٹکے آئے تھے یہ بھی تقریباً اتنی شدت کے تھے فرق بس یہ تھا کہ وہ جو جھٹکے تھے وہ دس کلومیٹر کے فاصلے پر تھے اور یہ جھٹکے ساٹھ پینسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر مگر نہ شدت میں تقریباً دونوں برابر تھے تو وہ اللہ جو دس کلومیٹر تک ساٹھ کلومیٹر تک زمین کو ہلا سکتا ہے وہ اللہ دس کلومیٹر تک بھی زمین کو ہلا سکتا ہے تو اللہ نہ کرے اگر وہ جھٹکے بالائی سطح پر آتے اور یہ جو پاکستان کے آباد اور گنجان شہر ہیں یہاں وہ شدت ہوتی تو کون اپنے آپ کو بچا سکتا تھا کون بھاگ سکتا تھا اور بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا جائے پناہ کون سی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیے کہ اگر اللہ کا عذاب رات میں یا دن میں آ جائے تو یہ مجرم کس بات کی جلدی کرتے ہیں کیا ان کے پاس بچاؤ کا سامان ہے من تم بھی کیا جب وہ عذاب واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے جب عذاب آجے گا تب مانو گے تب تو ماننے کا وقت نہیں رہے گا اور جب اللہ کا عذاب آ گا تو پھر سوال کیا جائے گا آل آنا اب اب ایمان لاتے سے ہو بقد کن تم بھی اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے اس عذاب کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان قبول کرنا یہ فائدہ نہیں دیتا عذاب دیکھ لینے کے بعد تو فرعون نے بھی ایمان قبول کیا تھا اللہ فرماتے ہیں جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا تھا آمنت اللہ بھی آمرت بہی بنو اسرائیل وہ من المسلمین میں ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اسی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں فلاؤ جیسے شخص نے کہا جو خدائی کا دعوے دار تھا جو کہتا تھا کہ انا رب کو مل میں تمہارا رب اعلی ہوں تو ڈوبتے ہوئے کہا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں تو اس سے سوال ہوا آل آل, آل اب ایمان لاتے ہوں وقد کنتا قبلو حالانکہ اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے تھے پہلے تو خود خدائی کے دعوے کرتے تھے تو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ایمان قبول کرنے کا اعتبار نہیں ہے پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جو کہ ظالم تھے زو کو اذاب ہمیشہ کا عذاب چکھو حل تجسونا الا بما كنتم تكسبون تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے تھے و استم بون كحقنه اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے کیا واقعی یہ سچ ہے جو باتیں اپ کہہ رہے ہیں؟ قل ا ربي اپ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم انه الحق یہ حق ہے مما ان تم بھی اور تم بھاگ کر اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ کیفیت اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اللہ پاک دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر رحمد اللہ رب العالمی کیونکہ آپ کو پتا ہے فجر کے بعد بھی الحمد درس ہوتا ہے اور عشاء کے بعد بھی اور کل اللہ نے فضل فرمایا تو میرا سفر ہے چند دن کے لیے جمعرات کو واپسی ہوگی تو جو, جو روزانہ کا درس ہو رہا ہے فجر کے بعد اور عشاء کے بعد وہ کل سے نہیں ہوگا واپس آ کر ان اللہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے اور جمعرات کو ہمارے ہاں علماء طلبا کے لیے درس قرآن سکھانے کا جو کورس چل رہا ہے تو اس جمعرات کو اس کی اختتامی تقریب ہے آپ، آپ تمام حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں ضرور شرکت فرمائیے گا <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> الحمد رب والصلاة والسلام حرب سید الانبیاء سلیم <والمرسلین> الحمد لله الذي ہدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا نہدان هدانا الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ظلمنا انفسنا وايلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا بلا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا وغفر لنا برحمنا انت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما سعى ذم محمد صلى الله عليه وسلم یار یا ارحم یا راہمین آپ کے انعامات بے حد و حساب ہیں یا اللہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے آپ کے انعامات کا سلسلہ جاری ہوا یا اللہ ہم آپ کی نعمتوں کی بارش میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ آپ کی نعمتوں کی خصوصاً نیمتے ایمان کی نیمتے قرآن کی اور نعمت نبوت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دیجئے یا اللہ ہمیں امت اسلامیہ کے لیے باعث عزت بنائیے ذلت کا باعث نہ بنائیے گا یا اللہ یا اللہ اس مہینے میں تیرے پیارے حبیب کی ولادت ہوئی یا اللہ عظیم نعمت ہمیں میسر آئی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما دے زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اتار دے ایمان اتار دے دلوں کی گہرائی میں ایمان پیدا فرما دے اللہ ایمان دے دے اللہ ایمان کا نور دے دے الہ قرآن کا نور دے دے ایمان کی حلاوت دے دے ایمان والی زندگی عطا فرما دے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا یا اللہ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جو صحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا یا اللہ یہ جو مجمع ہے مردوں کا خواتین کا یا اللہ ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں اے اللہ تو ان کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما یا اللہ یا اللہ امت مسلمہ کو عزت عطا فرما آفیہ صدیقی اور اس بہت سے بہن اور بھائی جو ظالموں کی قید میں ہیں اے اللہ ان کو آزادی اور رہائی نصیب فرما یار رب العالمین اس مسجد کے معاونین میں سے جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو بھی یا اللہ جزائے حسن عطا فرما یا اللہ اپنے اس گھر کو توبہ کا اشاعت قرآن کا خدمت انسان کا عظیم مرکز بنا دے یا اللہ یا اللہ ہم جاہل ہیں ہمیں علم عطا فرما ہم گمراہ ہدایت عطا فرما اے اللہ ہماری دستگیری فرما یا اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے گمراہ ہونے سے بچا لے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بچا لے یا اللہ دو کے راستے پر چلنے سے بچا لے تو بچا لے اللہ اپنے فضل و کرم سے بچا لے یا اللہ کیا کرے ہمارے دل دماغ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یا اللہ تیرے اختیار میں ہے تو ہمارے دلوں کو دین کی طرف بدل دے اللہ قرآن کی طرف بدل دے رخ موڑ دے اے اللہ ہمارے دلوں دماغوں کا رخ موڑ دے اے اللہ مسجد کی طرف رخ فرما دے اپنے نبی کی طرف رخ فرما دے یا اللہ شریعت کی طرف رخ فرما دے یا اللہ ہمارے گھر ایمان کے گھر بنا دے قرآن کے گھر بنا دے یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے ویسر ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک اس درس قرآن کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسے ہمارے لیے سے نجات بنا دے یا اللہ ہمیں اس میں اخلاص عطا فرما دے یا اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا دے یا اللہ میرے لیے بھی اور سننے والوں اور والیوں کے لیے بھی اے اللہ ذریعہ نجات بنا دے یا اللہ شرکت کرنے والوں کے دلوں کا تذکیہ فرما دے یا اللہ یا اللہ ان کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما رب نہ دنیا حسنتم وفیل آخرتی حسنتم وقلا النار رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ مَتَبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبَّابُ الرَّحِيمِ صلى الله تعالیٰ على رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبه وآل بیته اجمعین آمین برحمتك يا رحم الرحیم